یا یا رسول رسول اللہ رسول اللہ حبیبی میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول کر مجھے مالا مال میری جھولی میں ڈال کر مجھے مالا مال میری جھولی میں ڈال اپنے قدموں کی دھول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول تشنگی کا علاج سنگے اسود کے پاس چار آئے اختلاج سبز گمبت کے پاس اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اشک بن کر دعائیں میری پلکوں پہ آئیں اور سدائے لگائیں چل محمد کے پاس چل محمد کے پاس چل محمد کے پاس تخت مانگو نہ سیج کوئی پروانہ بھیج تخت مانگو نہ سیج کوئی پروانہ بھیج کر مجھے بھی قبول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول ہارزو جیسے باہوں میں ہور اور دل کا یہ حال جیسے جلتا ہو تور تو ہی میرا مدار تو ہی میرا حسار تو ہی میرا مدار تو ہی میرا ہسار تو میرے آر پار جیسے شیشے سے نور آقا یوں ہے تو میرے سنگ جیسے پانی میں رنگ یوں ہے تو میرے سنگ جیسے پانی میں رنگ جیسے کانٹوں میں پھول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول تیری فرقت کی دھوپ میری فصلیں بہار تیری یادوں کا روپ میرا جیون سنگھار آنکھ جلوا بدوش روح احرام پوش آنکھ جلوا بدوش روح احرام پوش تیرے حلقہ بگوش میرے لئے نہار رونق ہست و بود صرف تیرا وجود رونق بود صرف تیرا وجود تیرے سچے اصول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ میرا گزرے اسار تیرے ساون کے ساتھ میری سانسوں کی باڑ تیرے آنگن کے ساتھ میرا گزرے ابر رحمت گواہ بہہ گئے سب گنا ابرے رحمت گواہ بہ گئے سب گناہ جب سے لپٹی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ جب سے لپٹی نگاہ تیرے دامن کے ساتھ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 میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول میرے اچھے رسول, رسول, رسول euh. میرے اچھے رسول, رسول, رسول ha totally یا habibi ya rasul allah <laughs> ya rasul habibi ya rasul